نور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع پندرہ سو اڑتالیس پر مشتمل کتاب فیضان سنت یہ وہ کتاب ہے جس کا دعوت اسلامی کی جانب سے درج دیا جاتا ہے مساجد میں مدارس میں اسکول میں کالجز میں گھروں میں دکانوں پر اس کتاب کے صفحہ نمبر نو سو چونسٹھ پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی زیائی دامت براکاتملہ علیہ نے مسند احمد جل تین صفحہ اکسٹھ حدیث نمبر سات ہزار چار سو پچپن کے حوالے سے ایک حدیث پاک لکھی سماعت فرمائیے حضرت سیدنا ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑا اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو جب بھی پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے آپ پر درود پاک پڑھیں رمضان کا مہینہ آیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت سے نواز دے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے دونوں زندہ ہیں دونوں کی خدمت کیجیے دونوں میں سے ایک زندہ ہیں تو ایک کی خدمت کیجیے اور اگر دونوں گزر چکے ہیں یا ایک گزر چکے ہیں تو ان کی قبور پر حاضری کی سعادت حاصل کریں ان کے لیے سال ثواب کریں ان کے رشتے داروں سے حسن سلوک کریں اور فوج شدہ والدین کے بہت سارے حقوق ہیں وہ بجا لائیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علیہ و صاحب وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدین چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان عشرائے مغفرت میں حاضری ہے الحمد عزوجل مولا تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمایا ماہ رمضان عطا فرمایا آہ عشرائے رحمت ہم سے رخصت ہو گیا اشرائے مغفرت کا آغاز ہے اس اشرائے مغفرت میں ان اعمال کا ذکر کیا جائے گا اس سلسلے میں جن سے اللہ تبارہ کا وطہ کی رحمت سے مغفرت ہو جاتی ہے مغفرت اس کے کرم سے ہوتی اس کے فضل سے ہوتی ہے چنانچہ تفسیر در منصور جلد ایک صفحہ ستائیس حضرت علامہ مولانا جلال الدین امام سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ لہن سے روایت ہے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزا ان العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عض وجل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن تحریر کیا یعنی لکھا اللہ عز و جل اسے بخش دے گا سبحان اللہ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا آمین اشرائے مغفرت ہے تو مغفرت کا ایک بہانہ یہ بھی ہے ایک سلسلہ یہ بھی ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی تحریر لکھیں اچھی اور جائز تحریر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف سلاطین کو نیکی کی دعوت پر مشتمل جو مکتوبات ارسال فرمائے اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی بڑی برکتیں ہیں چنانچہ فیضان سنت میں باب ہے فیضان بسم اللہ اس میں امیر اللہ نقل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر پینتیس بار اول آخر ایک مرتبہ درود پاک لکھ کر گھر میں لٹکا دیں ان شاء اللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو اگر دکان میں لٹکا دیں تو انشاءاللہ عزوجل کاروبار خوب چمکے مزید لکھتے ہیں جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ ہزمہ نظاحیم اکسٹھ بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لیں یا بازو میں باندھ لے انشاءاللہ عزوجل بچے زندہ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجیے انشاء اللہ منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا منکر نکیر کون ہے یہ قبر کے منتحم فرشتے ہیں ان کی حید کیسی ہے لا لا اللہ, اللہ, اللہ. اللہ قبر کے امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے ان کے بال سر سے لے کر پیروں تک لٹک رہے ہوں گے آنکھیں دیکھ کی مانیں اپنے دانتوں سے قبر کی زمین کو چیرتے ہوئے یہ مردے کے پاس آئیں گے تو جس میت کے کفن میں ستر بار بسم اللہ ہز نزوحیم لکھ کر رکھ دی گئی ان شاء اللہ اعزا قبر کے ممتحن فرشتے منکرنکیر کا معاملہ ان کا آسان ہو جائے گا امیر اللہ سنت مشورتن فرماتے ہیں بہتر ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما تاک بنا کر اس میں رکھیے ساتھ ہی رحد اور میت کے پیر صاحب کا شجرا وغیرہ بھی رکھ دیجیے لکھنے کا طریقہ امیر اللہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے لکھنے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں زبر زیر پیش وغیرہ جب بھی پہننے پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعاویز کوئی آیت یا عبارت لکھیں تو دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے چاہیں مثلا اللہ میں جو آخر میں ہا آ رہا ہے اس کا دائرہ کھلا رکھنا چاہیے رحمان لکھیں تو میم کا دائرہ کھلا رکھیں رحیم لکھیں تو میم کا دائرہ کھلا رکھیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد وبارک وسلم الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کے تین نام ہیں اللہ رحمان رحیم آئیے اس کی بڑی ایمان فوج حکایت تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ایک سو باون کے حوالے سے سماعت فرمائیے فرعون وہ احمق و بیوقوف شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا انا ربکم کم کا نعرہ لگایا اس بیوقوف نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا اس کے باہری دروازے پر مین اینٹرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا سیدنا موسا کلیم اللہ علاء نبی جینا ولی سلاۃ وسلام نے اس فرعون کو اللہ زفل پر ایمان لانے کی دعوت دی اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے سرکشی کی موس علیہ سلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل بار بار میں اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا مجھے اس میں بھلائی کے آسار نظر نہیں آ رہے اللہ تبارک کا تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسا تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے سبحان اللہ تو اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیجئے انشاء اللہ ازل اللہ تعالی کے مبارک اسماء اللہ رحمٰن رحیم کے برکت سے آفتوں سے حفاظت رہے گی تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ایک سو باون پر حضرت سیدنا امام فخر رازی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا چاہے وہ کافی کیوں نہ ہو تو بھلا اس مسلمان کا کیا رنگ ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آپ گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے تو کوئی تحریر لکھیں اس سے پہلے خط لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا کریں اور مین گیٹ پر بھی لکھو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی اب بسم اللہ کو بہتر انداز سے پڑھنے کی فضیل سنی اشرائے مغفرت ہے شعب الایمان جلد دو صفحا پانچ سو چھیالیس حدیث نمبر چھبیس سو سڑسٹھ مولا مشیل کشاہ شہن شہنشاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضاح الکریم فرماتے ہیں ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت عمدگی سے پڑھا بہت اچھے انداز سے پڑھا اس کی بخشش ہو گئی مغفرت ہو گئی سبحان اللہ تو بے حساب بخش کے ہیں بے چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے انداز سے پڑھا اللہ تبارک و مطالعہ کی بارگاہ میں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے انداز سے پڑھنا ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سورہ توبہ کے علاوہ ہاں اگر تلاوت سورہ توبہ سے ہی شروع کیے تو اب تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب کہاں نہیں پڑھنی چاہیے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے نجائز کام کرتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی ماض اللہ شراب پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی ماض اللہ شراب پینی بھی نہیں چاہیے اگر کوئی پیے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے زنا کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے شامی میں لکھا ہے حکا پیتے وقت بدبو دار چیزیں کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے اسی طرح خانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منا ہے پہلے پڑھنا ہے نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یہ مستحب ہے جو بھی جائز اور صاحب شان کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی یاد رکھیے مردے کو میت کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے کو اتارتے وقت یہ پہنا چاہیے بسم اللہ وتی رسول اللہ امیت کو کس طرح کفن دیا جاتا ہے کس طرح غسل دیا جاتا ہے کس طرح اس کو لہد میں اتارنا ہے لہد کس طرح کی بنے یہ سب وہ مدنی وسیعت نامہ رسالہ ہے امیر السنت کا نماز کے حکام میں یہ درج وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی باب مدنی چینل کے ناظرین جانور کو زبرا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اللہ کا نام لینا واجب ہے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا تو جانور مردار بھولے سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے حضرت سعمہ شیخ العباس احمد بن علی بونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں جو بلا ناغا سات دن بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھیاسی مرتبہ اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور یاد رکھیں جب بھی کوئی ورد وظیفہ کریں تو اول آخر درود پاک پڑھا کریں کہ درود پاک رب کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے جب اول اور آخر مقبول ہوگا تو اس کے درمیان جو ہمارا ورد وظیفہ دعا ہوگی وہ بھی اس کی برکت سے قبول ہو جائے گی تو سات سو چھیاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سات دن بلا ناغا جو پڑے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی سوتے وقت بسم اللہ حضرانحیم ایک سو اکیس بار اول آخر ایک ایک, ایک بار درو شریف پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ از اس رات شیطان سے حفاظت ہو جائے گی چوری سے حفاظت ہو جائے گی اچانک موت سے حفاظت ہو جائے گی ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے کسی ظالم کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم نرحیم پچاس مرتبہ پڑھیں اول آخر ایک ایک بار دوسری تو اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی حیبت پیدا ہو جائے گی اور پڑھنے والا اس ظالم کے شر سے بچا رہے گا جو شخص طلو آفتاب کے وقت سورج جب نکل رہا ہوتا ہے سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ ہزرحمانحیم تین سو بار اور تین سو بار ہی درود شریف پڑے تو اللہ تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق کا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور روزانہ پڑھنے والا انشاء اللہ اجزا وجل ایک سال کے اندر اندر بارہ ماہ کے اندر اندر امیرو کبیر ہو جائے گا وہ اسلائی بھائی جو کہتے ہیں حافظہ کمزور ہے طلبہ حفاظ جامعہ کے طلبہ وغیرہ تو ان کے لیے بھی مدری نسخہ ہے بسم اللہ ہزمان سات سو چھیاسی بار اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ عزوجل اللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور جو بات سنیں گے یاد رہے گی جب کپڑے اتاریں تو اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے اس کی برکت یہ ہوگی کہ جنات ستر نہیں دیکھ سکیں گے ہم بڑھانا ہے جب کپڑے اتاریں گے تو بڑھانا ہوں گے تو اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو ان شاء اللہ عز و جل جنات ہمیں برہنا نہیں دیکھ سکیں گے اس کی عادت بنانی چاہیے بسم اللہ شریف پڑھنے کی کب کب کمرے کا دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ ورنہ کم از کم بسم اللہ کھڑکیاں بند کریں بسم اللہ الماری کی درازیں جتنی بار کھولیں بند کریں بسم اللہ لباس برتن اٹھاتے وقت رکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ شاء اللہ ازل سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہوں گے چوری نہیں ہوگی اور آپ کی چیزیں جنات استعمال نہیں کر سکیں گے ورنہ انسان کی چیزیں جنات استعمال بھی کرتے ہیں آپ موٹر سائیکل پر ہیں کار پر ہیں یا بس پر ہیں جس بھی سواری پر ہیں وہ سواری سلپ ہو رہی ہے سل رہی ہے یا اس کو جھٹکا لگے تو فوراً کہیں بسم اللہ سر میں تیل ڈالنے سے پہلے پڑھے بسم اللہ ہر روشنان رحیم ورنہ کیا ہوگا ستر شیاتی سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جائیں گے گھر کا دروازہ بند کریں بسم اللہ ہر روشنان شیطان سر کا جنات گھر میں نہیں آئیں گے یہ صحیح بخاری جل چھے تین سو بارہ کا خلاصہ ہے اسی طرح رات کو کھانے پینے کے برتن ڈھک دینے چاہیے بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا ہی رکھ دیں مسلم شریف صفح گیارہ سو پندرہ حدیث نمبر اکیس سو چودہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانے کے برتن وغیرہ ڈھک دیا کریں گے انشاءاللہ شاء وباوں سے محفوظ رہیں گے سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین بار بستر جھاڑ لیجئے انشاءاللہ شاء وجل موزیات ایزا دینے والی چیزوں سے حفاظت رہے گی کاروبار میں جائز لین دین کا وقت ہے کسی سے لیں بسم اللہ دیں بسم اللہ انشاءاللہ برکت ہوگی تو بحرال کھلانے پلانے رکھنے اٹھانے دھونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بٹھانے بتی روشن کرنے پنکھا چلانے دسترخوان بچھانے بڑھانے بچھونے لپیٹنے بچھانے دکان کھولنے بڑھانے تالاب کھولنے تیل ڈالنے عطر لگانے بیان کرنے ناز شریف سنانے چپل پہننے امامہ سجانے دروازہ کھولنے بند کرتے وقت اگر کوئی معنی شری نہ ہو تو بسم اللہ ہر رحمٰیم پڑھنے کی عادت بنا لیجیے یہ بھی یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے یا پڑھنے کے فضائل اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہم اسے صحیح پڑھیں گے صحیح لکھیں گے تو اس لیے مشورہ ہے کہ کسی قاری علم کو سنا دیجئے لکھ کر دکھا دیجئے کہ اگر ادائیگی درست نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و, بارک و بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعلی کے تین نام ہیں اللہ رحمان رحیم اور لفظ اللہ کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم اور رحمان و رحیم اس میں اللہ تبارک کا وطیہ کی دو صفات کا بیان ہے اللہ تبارہ کا وطیہ کے مبارک نام جو ہے اللہ اس میں جلالت اس میں حیبت تھی مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفصیل پارہ ایک سفر چالیس پر لکھتے ہیں رحمان و رحیم رحمت تو اللہ تعالی کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن رحمان رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو عرض کرنے کی ہمت پڑی اور حقیقت یہی ہے اللہ تعالی کے جلال کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک اس کی رحمت پر ناز کر سکتا ہے تفصیلی سیری میں ہے اور الرحیم اور رشیم لفظ رہمان اور رشیم رحم سے بنا ہے رحم کے مانے ہیں دل کا نرم ہونا کسی پر مہربانی کرنا جن لوگوں کے آپس میں رشتے ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں رشمی رشتے دار کہ ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں انہیں زی رحم کہتے ہیں رحمان الرحیم رحیم کے معنی میں کچھ فرق ہے رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا رحیم کے معنی خاص خاص پر خاص رحم فرمانے والا مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ علی حنان فرماتے ہیں دیکھو ہوا سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے حکومت ہر ایک کو نہیں دی دولت ہر ایک کو نہیں دی ولایت ہر ایک کو نہیں دی نبوت ہر ایک کو نہیں دی بلکہ خاص خاص کو عطا فرمائی اس میں رحیم کے معنی کا ظہور ہے دنیا میں دوست اور دشمن مسلمان کافر سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے آخرت میں خاص خاص مسلمانوں پر رحم ہوگا دشمنوں پر قہر ہوگا تو وہاں آخرت میں صفت رحیم کا ظہور ہوگا بڑی بڑی سلطنتیں بڑی بڑی نعمتیں زمین جنت اللہ تعالی سے مانگی جاتی ہے وہی دیتا ہے چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہیں حتا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا تو عطا فرما تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتیں دینے کے لحاظ سے اللہ تعالی رحیم ہے اس طرف اشارہ ہے اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے اس کو ناگوار ہوتی کہ میری توہین مالدار سے معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو واضح دینے سے اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا رحمان الرحیم میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ عطا فرمائیں اور بعض نعمتیں کسی کے واسطے سے اتا فرمائیں جان ملی ماں باپ کے وسیلے سے مگر جسم اور جسم کی ضروریات ماں باپ اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی اسی طرح پانی ہوا دھوپ چاندنی وغیرہ بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالی نے عطا فرمائی غذا دوا لباس وغیرہ بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اللہ تعالی رحمان اور بلواستا نعمتوں کے لحاظ سے رحیم ایک فرق یہ بھی ہے رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی جیسے جان ایمان عبادت نیکیاں آخرت کی نعمتیں بعض نعمتیں عارضی جو چند روز کے لیے عطا فرمائی گئیں بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی جیسے دنیاوی زندگی کی ضروریات پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اللہ تعالی کا نام رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے رحیم ہے سرانداز لاج رکھ لے گنا گا یا یا رب رب حمیرب صل و و صلی اللہ ولی وب ہی وب وسلم میٹھی میٹھے اس مدنی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رہے رحمان کا اطلاق اللہ تعالی کے سوا کسی اور پر کرنا جائز نہیں کیونکہ رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو اور اس معنی کا مزداق اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہاں رحیم کا اطلاق اللہ تعالی کے غیر پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رحیم کے معنی بہت جو بہت رحم کرتا ہو کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب ملاحظہ فرما لیں اس میں سوالن جواباً لکھا ہوا ہے صفا پانچ سو پر ہے کہ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں بعض اسلامی بھائیوں کے نام ہوتے ہیں عبد القدس عبد الرحمان عبد القیوم تو انہیں وہ مدنی ماحول سے دوری کے سبب جہالت کے سبب بعض لوگ قدوس رحمان قیوم کہہ دیتے ہیں تو امیر علیہ سنت نے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتح مستفیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبد القدوس کو قدوس کہنا جس کا نام عبد الرحمان ہو اس کو رحمان کہنا جس کا نام عبد القیوم ہو اس کو قیوم کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کا نام ہو عبد اللہ اور اس کو اللہ کہا جائے استقفیل اللہ تو جس کا بھی نام عبد الرحمان ہو اس کو رحمان نہیں الرحمان کہنا چاہیے بدنی پھول تو اور بھی میں بہت سارے لائے تھا مگر سلسلے کا وقت وہ ختم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے یا رحمان یا اللہ کا جو نام رحمان ہے یا رحمان اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد دو سو اٹھانوے بار پڑھ لے اللہ تعالی اس پر بہت رحم کرے گا انشاءاللہ اللہ یہ مدنی پنچ سورہ میں امیر علیہ سنت نقل کیا اسی طرح یا رحیم جو کوئی ہر روز پانچ سو بار پڑے گا انشاءاللہ شاء اللہ اضو دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی مغفرت کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب بخش فرما دے بے سبب مغفرت فرما دے بے سبب بخش دے نپور صلى الله تعالى عليه وآله